اعلان دعوت تین سال تک آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے تین سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ علل اعلان اسلام کی طرف بلائیں جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرقین کی پرواہ نہ الْمُؤْمِنِينَ اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے اور جو ایمان لا آپ کا اتباع کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے وقل اور آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں چنانچہ آپ کو ہے صفحہ پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بنام پکارا جب سب جمع ہو گئے تو یہ ارشاد فرمایا اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے سب نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک ہم نے تو آپ سے سوائے صدق اور سچائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابو لہب نے کہا افسوس ہے تجھ پر کیا ہم کو اس لیے جمع کیا تھا اس پر تبت یدہ ابی لبی و تب یہ تمام صورت کسی کے بارے میں نازل ہوئی دعوت اسلام اور دعوت تو حضرت علی کرم اللہ علہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ ایک سا غلّہ اور بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ مہیا کرو اور بعد ازاں اولاد مطلب کو جمع کرو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی کم و بیش چالیس آدمی جمع ہو گئے جس میں آپ کے امام ابو طالب اور حمزہ اور عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندا مبارک سے چیرا اور پھر اسی پیالے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ اسی ایک پیالہ گوشت سے سب کے سب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا اور اس کے بعد مجھ کو حکم دیا کہ وہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ اسی ایک پیالہ دودھ سے سب سیراب ہو گئے حالانکہ ایک پیالہ دودھ اتنی زائد مقدار نہ تھی ایک پیالہ دودھ کا تو ایک آدمی بھی پی سکتا ہے چے جائے کہ چالیس آدمی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اے لوگو اٹھو محمد نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے ایسا جادو تو کبھی نہیں دیکھا یہ کہتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کی نوبت نہ آئی دوسرے روز آپ نے پھر حضرت علی کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اسی طرح دوسرے روز سب جمع ہوئے جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنی قوم کے سامنے نہیں پیش کی میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں ابو لہب اگرچہ رشتے میں آپ کا چچا تھا لیکن جس طرح تصدیق اور جانساری اور صداقت و محبت میں ابو بکر صدیق سب سے اول رہے رضی اللہ عنہ اسی طرح تقزیب اور ایزاء اور اسحزا ایزا ایزا بغض اور عداوت میں ابو لہب سب سے اول رہا سحیط اللہ علیہ اسی عداوت میں آپ کی دو صاحبزادیوں کو یعنی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو جو قبل از باسط اطبہ اور اطبہ سے منسوب تھی اپنے بیٹوں سے طلاق دلائی تاکہ آپ کو ان کے طلاق دیے جانے سے صدمہ ہو مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی بعد میں دونوں صاحبزادیاں یا کے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان زن نورین کے لقب سے سرفراز ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار حضرات امبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلم علیہم اجمعین کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کی زوجیت میں یک باد غرے پیغمبر کی دو صاحبزادیاں آئیں اور ذن نورین کہلائے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے اس وقت تک قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعرض نہیں کیا لیکن جب اعلان بتوں اور بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کی اور کفر اور شرک سے روکنا شروع کیا تب قریش عداوت اور مخالفت پر آمادہ ہوئے مگر ابو طالب آپ کے حامی اور مددگار رہے ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور نادان اور ہمارے آباؤ و اجزاد کو گمراہ بتلاتا ہے آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑھیں ہم خود سمجھ لیں گے ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹلا دیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر اور شرک کی مذمت میں مشغول رہے ابو لہب اور اس کے ہم خیالوں کی بوس و عداوت کی آگ میں اور اشتعال اور التحاب پیدا ہوا اور ان لوگوں کا ایک جھنڈ دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہم کو مسلم ہے لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور آبا و اجداد کی تجہیل و تحمیق پر کسی طرح صبر نہیں کر سکتے آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر دیں ورنہ لڑ کر ہم سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا یہ کہہ کر چلے گئے ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت اور عداوت کا ایک خاص اثر پڑا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا کہ اے جانے عم تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں لہذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے پر بھی رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل تحمل بار نہ ڈالو ابو طالب کی اس گفتگو سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاید ابو طالب میری نصرت و حمایت سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اس وقت چشم پرنم اور دل پر سے یہ فرمایا کہ اے چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں ابو طالب نے یہ کہا کہ اے جانے ام تم جو چاہو کرو میں کبھی تم کو دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب آپ کی امداد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں تو پھر تیسری بار مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب یہ ہمارا ابن الولید قریش کا نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت ہوشیار اور سمجھدار نوجوان ہے آپ اس کو لے لیں اور اپنے بھتیجے کو جس نے ہماری تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے اس کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو قتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں ابو طالب نے کہا واہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں اور پرورش کروں خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا مطیم ابن عادی نے کہا کہ اے ابو طالب خدا کی قسم آپ کی قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے اور اس مصیبت سے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا ابو طالب نے کہا خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو قریش جب ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئے تو کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور جس قبیلے میں کوئی بےکس اور بے سہارا مسلمان تھا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے ابو طالب نے بن ہاشم اور بن المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی دعوت دی ابو طالب کی اس آواز پر تمام بنی ہاشم اور بنی المطلب نے لبیک کہا بنی ہاشم میں سے صرف ابو لہب آپ کے دشمنوں کا شریک حال ہوا ربیہ بن عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ حسلاتو و تسلیم کو بازار اوقاذ اور بازار ظلم مجاز میں دیکھا لوگوں سے یہ فرماتے تھے یا ایو الناس ان ام اللّہ یا امرکن تبود تشرکو بھی شعیع یعنی اے لوگو تحقیق اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا ہے یا ایو الناس اِن نہ ہاغہ یا امرکم انتت رکو یعنی اے لوگو یہ شخص تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آباؤ اجداد کا مذہب چھوڑ دو برگزیدہ انام علیہ افضل الصلاطی والسلام تو اسلام اور دارالسلام کی طرف بلاتے تھے اور ابو لہب نارن ضات الحب یعنی دہکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا تھا